اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قز الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بلالا مبينا وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك أو جك وتق الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيل يَكُون لَ المُؤمنِنينَ حَرجُم فِي يَززواجِ أَدِ إِهِم إذاَا قَظَو مِنهَُّ وَتَرَ وَكانَ أَمُ اللَّهِ وََفْرول قالَالَ النَّبِيه صَلَّى اللهَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّم حبب إلي من الدنيا بثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة وإن في الصلاة أو <كما تصحيح> قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً صدق الله العلي العظيم والصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ درو سے سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذمن میں آج کے درس میں سیدہ زینب بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کریں گے حضور <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مستحرات جو ہیں وہ شان والی بیوی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی نسبت ہی کافی ہے کہ وہ کون ہیں اہل بیت رسول اللہ ازواج رسول اللہ تو جس کو اتنی بڑی نسبت مل جائے آج دیکھیں نا کہ مدینے کی عظمت کیوں ہے کہ حضور سے نسبت ہوگی جبل احد کو ہم باقی پہاڑوں سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں اسے حضور نے فرما دیا کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں نسبت کو. تو اس سے بڑی نسبت کیا ہوگی کہ ازوا جو رکھوں تو ایک ہر لحاظ سے یعنی شرعاً عقلن کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کو اتنی بات کی نسبت ہو گئی کہ ازواج رسول اللہ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا نساء النبی لف النکھا حدمن النساء تم کوئی عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو تم تو نساء رسول ہو نساء نبی ہو اور تم تو وہ خوش نصیب بیبیاں ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ کا قرآن آتا ہے وہاں ہی آتی مذکر نما یتلا فی بھوت کن آیا تو اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھیں کہ حضور کی ساری بیویاں شان شانداری اور پھر جو اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ اب تیب کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ باقیزہ عورتوں کے لیے تو اب حضور سے بڑا پاکیزہ کون ہو سکتا ہے حضور سے بڑی طیب ذات کس کی ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسمت کا کون مقابلہ تھا تو جن بیویوں کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا ہو تو ان کے طیبات ہونے میں کیا شبو ہو تو ایک تو یہ مجموعی بات ہے لیکن پھر اللہ نے حضور کی بیویوں میں بھی تفاوت ہے فضیلت ہے جیسے تمام پیغمبر شان والے تمام نبی شان والے تمام رسول شان والے لیکن اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ دل کر حسر و فض اللہ کہ ہم نے رسولوں کو بھی فضیلت دی ہے ایک دوسرے سے کہ بن من, من کل اللہ بعض رسول ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا بغیر کسی واسطے اور بعض وہ ہیں جن کی ہم نے درجات بلند کیے اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل بھیج کے جن کی تعید کی تو اب رسولوں میں بھی فرق ہے تمام انبیاء شان والے ہیں لیکن ان سے رسول افضل ہیں تمام رسول شان والے ہیں لیکن ان سے اول العزم میں رسول جو پانچ پیغمبر ہیں وہ افضل ہیں پھر علزم میں سب سے افضل حضرت محمد الفضول اللہ ہے اب آپ کسی سے اندازہ کریں کہ جو حضور کی بیویاں ہوں گی ان کا کیا شان ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجموعی طور پر فیصلہ فرما دیا نصف ہے کہ ازوا جو ہوم یعنی تمام حضور کی بیویاں جو ہیں وہ امت کے لیے قیامت تک ماں کے درجے ہوئی کہ ہماری مائیں ہیں اور مائیں بھی ایسے نہیں کہ احترام آدمی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ میری ماں ہیں احترام آدمی کہہ دیتا ہے جی بہن ہے آپ میری احترام کہہ دیتا ہے چھوٹی عمر میں ہو آپ میری بیٹی ہیں یہ تو وہ ماں ہے جس کو اللہ نے نص قطعی میں فرمایا قرآن نے کہا ہے کہ حضور کی بیویاں جو ہے وہ امت کی ماں ہیں اور پھر یہ صرف احترام نہیں بلکہ اس کے احکام جاری ہوں گے کہ جیسے حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے حضور کے بعد حضور کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے یعنی ایک تو ہوتا نا کہ صرف احترام میں فرما دیتے کہ بھی حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں لیکن فرمائے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یعنی حضور کی وفات کے بعد بیویاں بیوہ ہو جائیں لیکن کسی سے نکاح نہیں ہوتا یعنی اللہ نے اس مقام کو اتنا محفوظ رکھا اور اسی سے یہ اشارہ بھی ہمیں ملا کہ یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا کہ اگر حضور کی بیوی حضور کی وفات کے بعد کسی سے شادی کر لیتی پھر اس کی عصمت نکاح میں فوت ہوتی تو پھر قیامت میں تو اس کی بیوی بنتی جس کے نکاح میں فوت ہوتی اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جن بیویوں کو میں نے نبی کے لیے چنا ہے یہ دنیا میں بھی بیویاں بی ہوں اور قیامت میں بھی یہی بیوی بی بی ہوں جنت میں بھی یہی بیویاں بی بی ہوں تو یہ عظمت جو ہے کسی کو نہیں دی تو یہ تو مضموی عظمت تھی لیکن ان میں بھی پھر تفاضل ہے کہ بعض بیویوں کا شان جو ہے اللہ نے ایک سے ایک بلند فرمایا ہے تو شان والی بیویوں میں جیسے سیدہ حدیجت القبرا ہیں شاد والی بیویوں میں جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں اسی طرح سیدہ حفصہ ہیں اسی طرح سیدہ ام سلمہ ہیں ان میں اسی طرح سیدہ زینب بنت بن رضی اللہ تعالیٰ سیدہ زینب بنت بنتے جو ہیں یاد رکھیں کہ ان کا پہلا نام جو تھا وہ تھا برہ بر اور بعض برقی نے فرمایا برہ بر بالدم باقی زم کے ساتھ برہ بر یا برہ بر تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اس نام کو بدل دو تو یہ نام جو زینب رکھا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا یعنی بی بی زینب کے نام کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ سرکار دو عالم نے دیا اور برہ بر کے بجائے آپ کا نام زینب رکھا تو یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بی بی صا بی بی زینب جو ہیں ان کا اتنا بڑا مقام تھا قبیلے میں کہ ان کی کنیت تھی ام الحکم ام الحکم ان کی کنیت اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے شان والی بی بی ہے قریش کے خاندان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھریزاد بہن یعنی آپ کی والدہ جو ہیں بی بی زینب کی والدہ جو ہیں ان کا نام ہے امیما بی بی زینب کی والدہ کا نام جو ہے امیمہ بنت عبد المطلف وہ عبد المطلف کی بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے اور یہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں تو لہٰذا پھوپیزاد بہن ہوئی اور پھر یہ شان دیکھیں کہ بی بی زینب بھی مسلمان ہو آپ کے بھائی عبداللہ ابن نے جہش مسلمان ہو اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے پرچم اسلام سب سے پہلے اٹھایا تھا یہ عبداللہ ابن جہش یہ کسی بی بی کا بھائی اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ابو احمد ابن جہش جو اپنے وقت کے نام پر شعرا میں گزرے ہیں شعراء عرب میں ان کا ایک بہت بڑا مقام اور انہی کی بہن ہے جن کا نام بی بی ہمنا بنت جہش اور بی بی ہمنا جو ہیں یہ سابق ان میں ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں ان میں بی بی ہمنا ہے اور پھر بیوی بی ہمنا بیوی بی بنی حضرت مصحبن عمیر کی وزیم بہت آران ہو حضرت مصحبن عمیر وہ صحابی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین منورہ میں بھیجا کہ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھائیں اسلام کے لیے تیار کریں تو یہ بیوی بی جو ہے بی بی ہمنا یعنی یہ بیوی بی زینب کی بہن ہے اور ان کا نکاح جو ہے مصعبن عمیر سے ہے اور اسی طرح بی بی زینب کی ایک بہن ہے ان کا نکاح جو ہے حبیبہ ان کا نکاح عبدالرحمان آؤب سے تو آپ اندازہ کریں کہ نصب کے اعتبار سے باپ کے اعتبار سے بھائیوں کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے بہنوں کے اعتبار سے اور اپنی شرافت و نجابت کے اعتبار سے بی بی زینب رضی اللہ صلی عنہ کا ایک بہت بلند مقابلہ اور بی بی زینب ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو اسلام کے لیے تکلیفیں بھی برداشت کرنی حالانکہ بی بی زینب ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے۔ یعنی وہ جیسے محاورہ ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی تو جی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے یہ ان لوگوں میں ہے لیکن اسلام کے لیے ان کو بھی قربانیاں دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہجرت کی تو اس میں آپ بھی ہیں آپ کے دونوں بھائی بھی ہیں اور آپ کی تینوں بہنیں بھی ہیں سارا خاندان جو ہے وہ ہجر ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے بڑی قربانی اب بھی بھی زینب جو ہیں اپنے خاندان کے ساتھ واپس آ گئی مکہ اصل میں ہجرت حبشہ جو ہے یہ دو دو تین تین دفعہ بھی ہوئی یعنی باد صحابہ نے ہجرت کی ایک دفعہ بال صحابہ نے ہجرت کی دو دفعہ وجہ یہ تھی کہ جب چلے گئے وہاں پہنچ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ قریش ٹھیک ہو گئے قریش کا رویہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ درست ہو گیا ہے تو اس لیے پھر بال صحابہ ہجرت کر کے واپس آ گئے مکہ جب, جب قریش ٹھیک ہو گئے تو مکہ کیوں چھوڑے ہم اللہ کا گھر کیوں یہاں آئے تو قریش اسی طرح اپنے ظلم و ستم میں قائم تھے تو انہوں نے پھر ہجرت کیا تو بعد لوگوں نے پھر دو بار ہجرت بفشا کر کے پھر ہجرت کی مدینہ منوڑا تو بی بی صاحبہ نے اپنے خاندان کے ساتھ پہلے ہبشہ ہجرت کی اور ہبشہ ہجرت کرنے کے بعد واپس مکہ آئے اور پھر پورے خاندان کے ساتھ مدینے کی ہجرت کی اور آپ کے والد نے اور آپ کے بھائی نے بنی غدم کیا ان کا قبیلہ جو شاخ تھی قریش کی اس کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو لے کے مدینہ ہجت کر گئے تو والس کہتے ہیں کہ ان کی ہجت کرنے سے مکہ پکڑ کا پورا ایک علاقہ جو تھا وہ خالی ہو گیا کہ بنو جہاز کا سارا خاندان ہی چلا گیا سارا خاندان نے مکہ چھوڑ دیا اچھا اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ ابو سفیان کو موقع مل گیا تو اس نے بنو جہاز کے تمام گھروں پہ قبضہ کر لیا کیونکہ وہ تو گھر چھوڑ گئے تھے خالی کر گئے تھے گھر ابو سفیان کیونکہ سردار صاحبہ کے اس نے سارے بنو جہاز کے خاندان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا اور بی بی صاحبہ جو ہیں اور ان کا خاندان ان کے بھائی یہ تمام کے تمام مدینہ منورہ پہنچے اور عاصم ابن ثابت صحابی سابت ہیں میرے محبوب کے رضی اللہ تعالیٰ انہوں, انہوں نے مدینہ منورہ نے آپ کی مہمان نوازی کی اور سارے خاندان کو ٹہرایا اور پھر حضور نے اللہ کی شان ہے کہ ان کو بھائی بھی بنایا جیسے آخا بہن آخا رسول اللہ بین البہاجرین والانصار تو اللہ کی شان ہے کہ جب وہ مقام اقوت آیا تو حضور پاک نے انہیں کو پھر حاصل میں ثابت کا بھائی بنایا تو یہ اتنے بڑے شان والا گھرانہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت خاندان قریش اور پھر آپ کی نجابت تقوی زہد اور ورا میں آپ سردار یعنی آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ بیویاں بی حضور کی کہتی ہیں کہ بی بی زینب تقوی میں اور زہد میں اور ورا میں تمام بیویوں کی گویا کہ سردار تھیں اتنی آپ کو تقوی اور اللہ کا خوف اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا تعلق اب اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے حضرت زید ابن ہار زید ابن ہار سا خود بھی ایک آدھا خاندان سے تعلق رکھا لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ ان کو چند ڈاکوؤں نے ڈاکوؤں کے گروہ نے پکڑ لیا تھا بچپن میں اور غلام بنا کے مکے میں بیچ دیا ہمارا وہ غلام ہے اور حضرت کو خریدا کس نے بی بی خدیجہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا اور حضور کو دے دیا کیا رسول اللہ میں نے غلام خریدا ہے اب یہ آپ کی خدمت کریں حضور کے پاس آئے تو حضور کو حضرت زید ابن حادثہ اتنے پسند آئے آپ نے ان کو آزاد کر دیا غلامی سے اور فرمایا غلامی سے تم آزاد ہو لیکن میں تمہیں متمن اپنا بیٹا بنا دوں تو حضرت زید کو یہ نسبت بھی نہیں کہ بہت سارے لوگ تو کہتے تھے زید ابن محمد زید کون بھی محمد الرسول اللہ کا جو بیٹا حالانکہ زید ابن حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا اس کو کہتے ہیں موتا بننا لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک سلبی بیٹا ہو حقیقی بیٹا ہو حقیقی بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں اور کسی کو آدمی گود لے لیتا ہے پالتا ہے گھر میں رکھتا ہے بیٹا بنا لیتا ہے اس کے احکام الگ ہوتے ہیں وہ شران اس طرح کا بیٹا نہیں بن سکتا جیسے سلبی بیٹا یعنی اگر ہم مر جائیں تو ہماری وراثت نہیں ملے گی اس کو تو وہ تو بننا تھا اسی طرح اس پر وہ شری احکام نہیں ہوں گے کہ جیسے ایک بیٹے کو ماں سے پردہ نہیں ہوتا اگر ہم نے کسی بچے کو پالا ہے وہ بڑا ہوگا تو پردہ ہوگا واقعی حقیقی بیٹا نہیں ہے وہ سلمی بیٹا نہیں ہے نہ وہ میراث میں ہمارا حقدار ہے اور اسی طرح ایک ہمارے ہاں انڈو پاک میں بہت بڑی غلطی ہے کہ بعض لوگ مہربانی کر کے بچوں کو پالتے ہیں چھوٹے سے بچے لے آتے ان کے ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارا بیٹا ہے تاکہ بڑا ہو کر بھی یہ سمجھا جائے کہ فلاں کا بیٹا یہ غلط بات وہ جو آبا ہم ہوا اکثر کہتے ہیں یہ تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو آپ بچپن سے بتائیں نا دل تو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ چالیس سال نہ بتائیں اور پھر اس پہ ظاہر ہو کہ آپ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں تو دل ٹوٹنے کا تو آپ ذریعہ بن رہے ہیں اگر پہلے دن سے آپ سچی بات کریں تو اس کا دل کیوں ٹوٹے گا وہ تو آپ کا قدردار ہوگا انہوں نے مجھے پالا ہے پوسا ہے میری خدمت کی ہے باوجود اس کے کہ میرے یہ حقیقی ماں باپ نہیں تو اسی طرح حضرت زید ابن ہارسا جو ہیں یہ حضور کے بیٹے ہوئے اچھا ایک دفعہ عجیب امتحان ہوا کہ ان کے والد جو تھے نا جی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے مکہ میں جب آئے تو ان کو پتا لگا کہ میرا بیٹا حضرت زید تو یہاں ہے تو رد کو ملے بڑے خوش ہوئے اب بیٹے کو باپ کو اتنا عرصے کے بعد بیٹا مل جائے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا اس نے کہا کہ رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بنو حال فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہم تو غلام نہیں ہیں نہ میرا بیٹا کا بھی غلام تھا یہ تو بچپن میں سفر میں بچھڑ گیا اور ڈاکو نے اس کو لے لیا اور دھوم دھونتے رہے اب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تو اس کو مکے میں بیچ دیا ہے اور یہ غلام بن کے زندگی گزار رہا ہے اور میں اس کا حقیقی والد ہوں مہربانی کر کے آپ حکم دیں کہ زید بن ہر میرے ساتھ جائے میرا بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آر صاحب ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ زید تمہارا بیٹا نہیں زید تمہارا بیٹا ہے ہم نے بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی نہیں میری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ نے اس کو خریدا سیدہ خدیجہ نے مجھے خیبا کیا میں نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا غلامی میں نہیں رکھا اور پھر کیسے بھی نہیں کہ ابھی اب آپ آزاد نہیں بیٹا بنا دیا اب ہمارا فیصلہ جو ہے وہ زید کے ہاتھ میں ہے ہم زید کو کل اختیارات دے دیں گے تو آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں راضی ہوں میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور اگر وہ اپنے منشی سے نہ جانا چاہے تو میں جبر نہیں کروں گا کہ تمہارے ساتھ جائے ہو ہم اس پہ جبر نہیں کریں گے زید ابن ہارسا کو حضور نے بلا لیا آپ نے فرمایا کہ زید دیکھو تمہارا باپ اور تم الحمدللہ صحابی ہو مسلمان ہو جانتے ہو کہ باپ کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کا کتنا بڑا مقام ہے یہ بات تم جانتے ہیں؟ اور یہ اتنی مدتوں کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں مشکل سے ڈھونڈا ہے یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں میری طرف سے تم آزاد ہو تم ہر ہو آر آر ہو وقل خیال تمہیں آزادی ہے چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو تو اپنے والد کے ساتھ چلے جا حضرت زید ابن نے نے فوراً کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں تو باپ ماں قبیلہ خاندان ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں پر محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا ذرا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلو جاؤں ٹھیک ہے میرا باپ ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑتا تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ رہے تو اس نے کہا کہ نہیں میرے تو قبیلے کی مجبوریاں ہیں حالات ہیں خاندان ہیں تو ذائقے ہار سال نے جانا قبول نہیں اب حضور کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بھی اس کی شادی کریں بیٹا بنایا ہے اب جوان ہو گیا اس کی شادی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی انہا اور اس کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ہم زید ابن ہارسا کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگر مہربانی کرو تو بی بی زینب کا رشتہ جو ہے قبول کر جب ان کو پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ہو ٹھیک ہے وہ غلام نہ ہو لیکن مشہور تو یہی ہے نا کہ غلام ہے اور ہم کو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں ہم کیسے اپنی بہنیں غلام کو دیتے ہیں تو چاہے وہ غلام نہ ہو لیکن دنیا کے سامنے جو ہے زائد گلاب تو ہم نہیں دے ہم تو یہ رشتہ قبول نہیں کرتے بی بی سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کیا ان کے بھائیوں نے بھی انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انکار پہنچا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نادم فرما دیا کہ وبا کا نلیم والا اللہ نے قرآن نازل کر دیا اس لیے علماء فرماتے ہیں وما کا نلم اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن جہش ہیں بلا مینت بن سے مراد بی بی زینب بنت جہش ہیں اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد یا عورت کو اللہ اللہ کا رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ قبول نہ کریں اللہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو گیا اللہ اللہ کا رسول کوئی حکم فرما دیں کوئی حکم جاری کر دیں تو اس کے بعد تو اس کا اتھیان کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ نا فرمانی کرنا جو ہے اللہ نے قرآن پاک کی آیت مدد جب یہ آیت نادل ہوئی تو حضرت عبداللہ اللہ نے کو مت بی بی زینب کو پتہ چلا کہ اللہ نے تو قرآن اتار دی ہم نے تو بڑی جیاپتی کی کہ حضور کا پیغام ہم نے انکار کر دیا تو عبداللہ ابن ہم خود چل کے انہوں نے کہا کہ یار رسول اللہ کہ بہرحال ہم سے جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن اب ہم اس رشتے کو قبول کریں تو حضرت زید نے حارثہ سے بی بی زینب کا نکاح ہوا اور نکاح بھی حضور کے طلب کرنے سے حضور کے منشے سے ہوا اللہ کو بھی یہی منظور تھا اسی میں حکمت ہی نکاح ہو گیا لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں میں نبھا نہ ہو یہ اللہ کی شان اصل وجہ کیا تھی کہ وہ جو درمیان میں ایک تفاوت تھا نا کہ بی بی زینب کا ایک علی نصب ہونا اور حضرت زید کا لفظ غلامی سے مسو ہونا تو وہ جو دماغوں میں فرق تھا نا جی وہی چیز جو تھی ذری شریعت کا حکم ہے کہ جہاں رشتہ کرو کف میں دیکھو تو کف کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہوں کہ ایک کف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کہ کیا یہ برابر کے لوگ ہیں اگر ان میں نصب اور حسب میں برابری نہ ہو تو عام طور پہ وہ رشتے آگے جا کے چلتے نہیں مثلا بی بی علی النصب ہے یا خامد علی النصب ہے اور بی بی ایک عام کرانے کی تو وہ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ میرے برابر کی عورت نہیں ہاں یا تو پھر اتنا آدمی پر اسلام ایمان غالب ہو کہ اس کی قوت نفسانی جو ہے وہ مٹ جائے اس کے اندر وہ ساری چیز لیکن انسان ہے وہ تو رہتی ہے بات تو اب جناب بی بی زینب اور حضرت زید کی اکثر ناچاکی ہوتی اکثر ناراضگی ہوتی بی بی زینب ناراض ہو جاتی بعض الفاظ بھی بڑے سخت فرما دیتی حضرت زید آگے حضرت کو شکایت کرتی یا رسول اللہ آپ کے حکم سے شادی تو ہو گئی لیکن میرا تو نبھانا بڑا مشکل ہے ہر وقت مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ میں غلام ہوں اور میں غریب ہوں اور میں حقیر ہوں اور میں لوگوں کے دروازوں پہ پلنے والا ہوں تو یا رسول اللہ میں کب تک برداشت ہے تو بہرحال میں طلاق دینا تھا حضور نے فرمایا اتنا خلا تم طلاق نہ دو اللہ سے ڈرو پہلے تمہارے رشتے کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہیں کہ حضور نے کیوں اپنے متمنا سے ہمارا رشتہ کر دے میرے رشتے دار ہیں تو ایجاد بہن ہیں اب تم طلاق دو گے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو جی حضور نے پہلے رشتہ کرا دیا اب اس نے یہ طرح دیا کہ طلاق دے دیں اس وجہ سے حضور اس کو نصیحت فرماتے ہیں اور بعض مفتصری نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو اس بات کا مطلع ہی کر دیا کہ یہ طلاق ہوگی اور بی بی زینب جو ہے اس کو آپ کے نکاح میں ہم لائیں گے یہ بات بھی جو حضور کسی کو نہیں کہتے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک کریمانہ اتاب بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ چھپا دے ہیں ایک بات اچھا بعض لوگوں نے کہ یہاں کہانیاں گھڑی ہیں نوز بلّہ کے بی بی زینب کو حضور نے دیکھا حضور زین کے گھر میں گئے تو بی بی زینب اپنے بال سکھا رہی تھیں اور اس کے لمبے بال تھے اور بڑا جبال تھا حضور کے دل میں بی بی زینب کی محبت آ گئی جس محبت کو چھپاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ تلاقتے تھے میں شادی کر لوں یہ ساری روایات ہیں جو بنائی گئی ہیں اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی نظر بھی معصوم ہوتی ہے اور پھر یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ وہ تو حضور کی بھوبیزاد بہن ہے کو پہلی دفعہ حضور نے زید کے گھر میں دیکھا تھا بیوی بی زینب وہ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کوئی عقل کی بات ہے وہ تو بیوی بی اماما کی بیٹی ہے اور امائما عبد المطرف کی بیٹی ہے ہر وقت حضور کے گھر میں آنا جانا ملنا تو خاندان ایک ہے پھر یہ کہنا کہ زید کے گھر میں بیوی بی زینب کو اتفاق سے دیکھا اور حضور کی نظر پڑ گئی یہ ساری روایات جو ہیں دراصل یہودی روایات ہوتی ہیں اور اس فن میں یہودیت کو ید یدولہ حاصل ہے کہ جو روایات بنا کے ایسے انداز میں ایسے مقام پہ ان کو جڑیں گے کہ قیامت مت تک عام آدمی کتاب کو بدل دیتا ہو تو عام روایت بدلنا تو بس نہیں کوئی اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ چونکہ مذہب شیعہ جو ہے روافض جو ہیں ان کی ابتدا بھی عبداللہ ابن نے ہے عبداللہ ابن نے سبا اصل یہودی تھا نسلن یہودی تھا تو ان میں بھی وہی باتیں آئی ہیں جھوٹھی روایات بنانے کے یہ بھی بادشاہ ان کا بھی کوئی وقاب نہیں یعنی ایسی, ایسی روایات ان نے بنائی ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے سوچ نہیں سکتا ہے اچھا بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پوری حدیث مبارک کے اندر کسی ایک لفظ میں تبدیلی کر دیں گے اور ساری حدیث کا مفہوم جو ہے بدل جائے گا تو یہ ایک فن ہے اللہ سبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اور اللہ کے رسول کے فرمان میں تحریفات کرنا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسماء الرجال کے ماہر علماء پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ سبارک و تعالیٰ نے تنقید کا اور تہذیب کا مقام دیا تھا کہ ایک ایک روایت کے ایک ایک راوی کو انہوں نے پرکھا ہے اور حقیقت نکھار کے سامنے رکھ دی ہے اور ہمیں ہر حدیث کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ حسن ہے یہ مرثر ہے ضعیف ہے غریب ہے منقطع ہے یہ تو اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رہے لگے تو بہرحال یہ تھا جی کہ اصل بات یہی تھی کہ حضور کو جب یہ پتا تھا کہ اس نے میری بیوی بننا ہے تو آپ چھپانے کی کیا ضرورت ہے حضرت کو بتا دیتی حضرت زع... یعنی خود طلاق دینے پر عبادت آ... تو یہ وہ بات تھی جس کے بارے میں اللہ سبارک وزال نے فرمایا کہ بھی نفس قمر لحک دی محمد اقبال آپ جو بات چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کر کریں تشدد لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں کہ آپ کے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنی بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی جاہریت والے بات اڑائیں گے لیکن حضرت زید آپ کا بیٹا نہیں ہے ہم اس جاہلیت کی رسم کو مٹانا چاہتے ہیں اور مٹائیں گے بھی ایسے انداز میں کہ حضور سے خود عمل کروائیں گے تاکہ کیا مطلب کوئی اعتراض نہ کر تو اب حضرت زید نے جب بار بار اقرار کیا تو حضور کے منع کرنے کے باوجود بھی انہیں تلا اب طلاق بھی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سوچا کہ اب اس کا ازالہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود پیغام دوں شادی کا اور منشیا خداوندی بھی یہی تکوینی طور پر بھی یہ فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی شان دیکھیں گے پیغام کس کے ذریعے بھیجا حضرت زید کو کہا کے جا کے پیغام کو اچھا اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے جیسے آج کل ہماری جہلیت میں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کی بیوی تھی اور وہی پیغام لے کے جائے تو یہ باتیں اسلام ان باتوں کو نہیں سمجھتا جب طلاق دے دی بیوی کا کیا مطلب وہ دیکھے مرا اجنبیہ ہو گئے وہ تو اب آپ سے اجنبی ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور حضرت زید جب آئے تو کمال کی بات دیکھیں حالانکہ ان کی بیوی بی رہ چکی تھی لیکن باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت زید پشت کر کے بی بی زینب کی طرف رخ بھی نہیں کیا پشت کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زینب مجھے عرصنی رسول اللہ مجھے حضور پاک نے بھیجا ہے اور تمہاری عدت کے بعد حضور جو ہے وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے تو اب دیکھیں شان دیکھیں بی بی کا تو سیدہ زینب نے فوراً یہ کہا کہ استخیر و ربی کہ میرے پاک نبی سے جا کے کہہ دیں کہ بی بی جینب کہتی کہ میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی جو مشورہ دیں گے اس پہ چلوں گی تو استخارہ اتنی بڑی چیز ہے کہ گویا آدمی اپنے اللہ سے رائے لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تم نے بھی کہا کہ استخیر و ربی میں استخارہ حضرت زید واپس آیا انہیں آ کے پیغام دیا کہ بی, بی نے یہی کہا اور بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ اس پیغام کے ملنے کے بعد بی بی صحابہ نے فوراً وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے گھر میں جو جگہ عبادت کے لیے بنائی تھی وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی اور استخارے کی دعا پڑھی اور اسی میں مشغول ہو گئی اور اللہ نے قرآن نازل سرمادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جز کے بارے میں یہ آیات بھی موجود ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا فلم ماوترن فلما کازاوترن وجنا کہنا للجن لکھئی <وَطَرًا> اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب زید اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد تلاک دیں گے تو محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کا نکافی بھی زینب سے کیا اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد فوراً تشریف لائے تشریف لائے تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں آٹا گون رہی تھی اور کبھی حضور ہمارے گھر میں اس وقت میں اور بغیر اذن کے داخل نہیں ہوئے تھے میں حیران ہو گئی کہ حضور کیسے آ رہے ہیں لیکن جب حضور اندر آئے اور مجھے بشارت دی مجھے آ کے بترایا کہ زینب گبرانے کی بات نہیں ہے ان اللہ زوجنی اللہ نے میرا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تو بی بی سی اینب کہتی ہے رسول اللہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ نہ تو کوئی گواہ ہے نہ نکاح کرنے والا ہے حضور نے فرمایا میں اللہ المزوج و, و شاہد ہوں نکاح کرنے والا تو خدا ہے اور گواہی دینے والا جبریل ہے اس سے بڑا گواہ کون ہوگا اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ملنے والے صحابی تھے بی بی زینب کے گھرانے سے حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ بعض علماء آفر ہیں کہ حضرت سلمی کو اس آیت کا پہلے پتہ چل گیا حضور کے آنے سے پہلے وہ دوڑے اور آ کے بی بی زینب کو خوشخبری دی کہ بی بی ان اللہ, من الارش اللہ نے عرش تیرا نکاح کر دیا ہے بی بی زینب اتنی خوش ہوئی کہ جو زیور پہنے ہوئے تھے سارے اتار کے رسول وسلم ہی کو دے دیے کہ جاؤ یہ تمہارے لیے انعام کہ تم نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ نے میرا نکاح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک بارک قرآن میں حکم دے اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے اور پھر نکاح کرنے والی اللہ کی ذات ہو نہ اس میں کسی خطبے کی نہ گواہ کی کیوں یہ تو نہ ہے اللہ کا حکم اس لیے علی سے مبارک میں آتا ہے کہ بی بی بی زینب تمام حضور کی بیویوں پہ فخر کرتی تھی فخر سے فرماتی تھیں کہ تمہاری بڑی شان ہے آئے شاہ حفصہ تمہاری بڑی شان ہے لیکن تمہارے نکاح تمہارے والدین نے کیے ہیں ایک میری شان ہے کہ میرا نکاح خود خداوند قدوس نے کیا تمہاری بھی شان ہے عظمت ہے لیکن بہرحال تمہیں تو والدین نے شادی کر دی نا میرا نکاح تو عرش سے ہوا ہے میرا کون مقابلہ کر سکتا اور اسی طرح بی بی فرماتی ہیں بی بی ام سلائم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جتنی خوشی بی بی زینب کی شادی پہ منائی یہ پہلی بیوی بی ہے جس کے لیے حضور پاک نے ولیمے میں بکری دے کی حضور تمام نہیں فرماتے بس جو آیا مل کے لیا خلا دعا ہو گئی یہی ولیمہ ہو گیا بس لیکن آپ نے بکری دِبیں کی اور تب صحابہ کو بلایا تو حضرت نظری اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ تقریباً تقریباً میں حیران ہو گیا کہ چھ سات سو صحابہ سے زیادہ لوگ آئے لیکن وہ گوشت ختم ہی نہیں ہوتا بکری کا گوشت چل رہا جب انہوں نے اپنی اماں سے کہا تو ان کی اما نے کہا کوئی وہ نہیں بات ہے. اگر سارے مدینے والے بھی کھاتے تو کھا سکتے تھے حضور کا ہاتھ رکھ گیا بس اللہ نے برکت ڈال اور یہی وہ موقع ہے بعض محتسین خراب نے لکھا ہے کہ بی بی ام سلیم نے بھی بطور خاص ایک حلوہ بنایا عربی اربین اس کو حیث کہتے ہیں ہی تین کے ساتھ اس میں کھجور کا مالیدہ ہوتا ہے اور پنیر ہوتا ہے پنیر جس کو آپ جبنا کہتے ہیں یا چیز کہتے ہیں جس کو اب شاد ہوتی ہے تھوڑا بہت آٹا سا ہوتا ہے جس کو ملا کے وہ حلوہ بناتی ہے تو بی صاحبہ نے بی بی ام سلیم نے ایک تخت میں وہ حلوہ حضرت انس کے ذریعے بھیجا حضرت انس جو ہے یا کھادے میں حیدرس اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضور سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ ایک قلیل کلیم صحدیا ہے تھوڑی سی چیز ہے لیکن آپ قبول فرما لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ نا دیکھو کتنے اصحاب آپ اسفا بیٹھے جتنے بیٹھے سب کو بلا لو تو اس لیے یہ بات محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا ولیمہ بکری سی کی یا یہ حلوہ کھلایا تو بعض محدثین نے جمع کیا ہے کہ آپ نے بکری زبیں فرمائی اور یہ حلوہ جو میں سلیم نے بھیجا تھا حضرت انس کی والدہ نے بھیجا اب ابھی اللہ تعالیٰ انہا وا اب بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دونوں چیزیں تناول فرمائی یعنی گوشت کھا لیا اس کے بعد میٹھا بھی کھا لیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کچھ تو گوشت کھا کے چلے گئے اب جب حلوہ آیا تو حضور نے پھر صحابہ کو بلا تو کچھ صحابہ نے آ کے پھر یہ کھایا تو یہ پہلی بیوی بی ہے جن کے یعنی شادی کے لیے ولیمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احتمام فرمایا ہے اور کسی بیوی بی کے لیے اتنا بڑا احتمام نہیں فرمایا ہے اور اسی طرح یہ شان والی بیوی بی ہے یہ واقعہ ابھی بیوی بی زینب کے لیے ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو صحابہ آئے دعوت پہ اکثر تو چلے گئے لیکن کچھ صحابہ حضور کے گھر میں بیٹھ گئے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے کان اکل تکلفن کوئی تکلط تو فرماتے نہیں لیکن صحابہ کو یہ حضور کو یہ بات ذرا گہرا گزری کہ بھی سب چلے گئے اللہ کے بندے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثیر الحیات ہیں آپ کو یہ بات بھی گوارہ نہیں تھی کہ میں کہوں کہ میرے گھر سے جاؤ بھائی کیوں بیٹھے ہو تو اس کا حل حضور نے یہ سوچا کہ حضور اٹھ کے چلے گئے <تصفح> حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضور نے فرمایا لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ جب گھر والا آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اب ہم کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ اچھا صحابہ بھی عجیب شان تھی انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں حضور آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گزار کے واپس آتے گا تو, تو بیٹھے ہو حضور صلی اللہ علیہ سمی بیٹھ گئے تھوڑی سی دیر بعد کی پھر حضور اٹھ کے چلے گئے پھر بی بی عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اس کے بعد تشریف لائے تو وہ پھر بیٹھے ہوئے اچھا صحابہ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ حضور کو یہ بات ناگوار گزر رہی واسطہ کیسے صحابہ تو کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے نا کہ حضور کی طبیعت پہ کوئی چیز گرام گزرے لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوا اور آیت تجاب پردے کا حکم آیا نہیں تھا تو یہ بھی وہی واقعہ ہے کہ پھر حضور جب تیسری بات شیف لائت الخصہ چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ بھئی جب آپ کو بلایا جائے بلانے کے بعد آپ آئیں اور کھانا کھائیں اعضاء دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے بلایا جائے یہ نہیں کہ بلا استاد حدیث الحضیث بیٹھ کے باتیں کرتے رہو ان نظارے کو یہ تمہارا عمل جو ہے حضور کے لیے بڑا ناگوار گزرا ہے اور اللہ کا نبی تو کمال شرم سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر سے جاؤ لیکن اللہ حق بیان کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد حکم ہو گیا اذا سال تم ہن من بس حجاب کہ آج کے بعد خبردار کوئی آدمی کسی عورت کے سامنے نہیں آ سکتا اگر کوئی چیز لینا ہے دینا ہے مانگنا ہے تو حجاب اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگنا ہوگا تو یہ آیت حجاب جو ہے محدثین کرام نے لکھا ہے اور مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ یہ بھی بی, بی, بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر اللہ نے پردے کا حکم جو تھا وہ جاری فرما دیا اور قیامت تک وہ پردے کا حکم جو ہے وہ باقی رہے گی اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بگالتا ہے اور بات پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بگالتا ہے اس لیے یہ بات عام ہو گئی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ بھی کھول سکتی ہے پاؤں بھی کھول سکتی ہے اور چہرہ بھی کھول سکتی اور یہ بات اتنی اب عام ہو گئی ہے کہ بعض علماء نے تو اسی پہ فتوے دے دیے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا اثر لیتے ہیں اچھا ویسے بھی خدا کی غرض ہے کہ جس بات میں آدمی کو کچھ آسانی لگتی ہو کچھ فائدہ لگتا ہو اس کو تو آدمی جلدی قبول کرتا ہے اس کو آدمی جلدی سے قبول کر دیتا ہے اور جس کام میں مشقت ہو تو تبھی بات ہے کہ اس میں تکلیف تو ہوتی ہے نا عمل کرنے پہ اب ایک عورت کا پردے میں رہنا حجاب میں رہنا کوئی آسان بات تو نہیں <coughs> لیکن حقیقت بات یہ ہے چاہے کسی کو ناگوار ہو یا کسی کو اچھی لگے حکم شران یہ ہے کہ ایک ہے اور اور ایک ہے مسئلہ حجاب اب اورا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ چیز جس کو چھپانا ضروری ہے اب مرد کے لیے حضور نے فرمایا کہ عورت الرجل من سرت علم رکھ کہ مرد کے لیے اس کی ناپ سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ اورا ہے یعنی یہ کسی کے آگے نہیں کھول سکتا اگر اس کا کوئی حصہ کھولے تو نعوذ باللہ وہ ملعن ہوگا لانت ہوگی اس کی جیسے ہمارے اکثر بھائی حالت احرام میں بڑی غلطی کرتے ہیں بعض ہمارے بھائی اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے کہ جب احرام باندھتے ہیں نا تو ناف کے نیچے چادر ہوتی ہے اور اوپر پورا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو آپ نے اور کھولا ہو چونکہ ناف تو ناف تو شامل ہے اس لیے ایسا اچھا اب عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ من مینا سے دینی سرف سے لے کر پاؤں تک عورت کا تو سارا بدن ہی اورا اسی لیے تو عورت اور کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا پورا بدن جو ہے کسی کے سامنے اجنبی کے سامنے نہیں لا سکتی اب مسئلہ چہرے کا اور ہاتھوں کا کیا تھا کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھ سکتی حالت نماز میں اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ حجاب ڈال کے نماز پڑھے یا ہاتھوں پہ لازمن دستانے چڑھا کے نماز پڑھے یا پاؤں پہ لازمن جراب چڑھا کے نماز پڑھے نہیں اگر پاؤں ننگے ہیں ہاتھ ننگے ہیں چہرہ ننگا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی اتنا حصہ حالت نماز میں یا حالت ہی احرام میں احرام میں حکم ہے کہ مرد کے سر پہ کپڑا نہ ہو عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے تو احرام تو تب ہوگا نا کہ پہلے کپڑا ہوگا تو اب ہٹائیں گے نا اگر پہلے سے ہی نہ ہو تو پھر احرام میں ہٹانے کا کیا مقصد ہوا کہ حالت احرام میں عورت کے چہرے پہ پسندہ نہ ہو اس کا مانے پہلے اگر پہلے سے ہی نہ ہو تو پھر احرام میں اس حکم دینے کا کیا مطلب ہوا حکم کا مقصد حساب سمجھ آ رہا ہے کہ پہلے تو نہیں کھول سکتی لیکن حالت احرام میں کھول سکتی ہے نماز میں کھول سکتی ہے کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے عمرہ ایک ایسی عبادت ہے حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا ہی بندہ آگ اڈاہ گار ہو لیکن احتیاط ضرور کرتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے تو اس لیے وہاں اجازت ملی لیکن اس میں بھی بی بی, بی عائشہ فرماتی ہے انا اراحا دئی نرتو ہے کہ جب مرد قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا گرا لیتے اور جب مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم چہرے سے پردہ ہٹا لیتے تھے حالت احرام میں اسی لیے بعد علماء نے پھر اس کا ایک حل نکالا انہوں نے کہا کہ عورت اس انداز میں چہرے پہ کپڑا ڈالے حالت احرام میں کہ اگر غیر مرد نہیں ہے تو اٹھا لیں خیمے میں بیٹھی ہے گاڑی میں بیٹھی ہے کوئی بندہ سامنے نہیں ہے ہٹا لے کپڑا اور اگر کوئی بندے قریب آ رہے ہیں اور وہ اجنبی ہیں تو لازمن ایسے کپڑا ڈال لے کہ چہرے کو بھی نہ لگے لیکن پردہ قائم رہے تو اسی لیے یہ آیت حجاب جو ہے حکم ہو گیا کہ کچھ مانگنا ہے کچھ دینا ہے اور اسی پر پھر عمل ہوا کہ جب بھی صحابہ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑی بی بی عائشہ سے پوچھنا ہے بی بی حفصہ سے پوچھنا ہے بی بی زینب سے پوچھنا ہے بی بی ام سلمہ سے پوچھنا ہے تو مم والا حجاب باقاعدہ فردے کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے اور آ کے ارض کرتے کہ اماں جان فلا مسئلہ کیسے ہے فلا مسئلہ کیسے ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تو دو حصے تھے ایک داخلی حصہ تھا جو گھر کے اندر تھا اور ایک خارجی حصہ تھا تو اب داخلی حصے کی جو حصہ ہے وہ تو بس با باجی متحراد کے کو کوئی بتائی نہیں سکتا وہ تو بتانے والے صرف وہ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور کون بتائے گا اب حضور وسلم رات کو تحجیت کے لیے اٹھتے ہیں کون بتائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں کون بتائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے کے بعد کیا عمل فرماتے ہیں کون بتائے گا ان مسائل کا تعلق جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنا داخلی زندگی کا وہ ازواج متحرات کے ساتھ ہے تو آیت حجاب بھی اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو وما کا نل مومن ولا مومنطن یہ آیت بھی اتری تو بی, بی زینب کے مسئلے میں اچھا فلما تضاظئی بتنجنا کہا یہ آیت اتری تو بی, بی زینب کے مسئلے میں او اسی طرح فرمایا ما كان محمد نبئا احد من رجالكم ولا رسول الله ولا كان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله نے فرمایا ما كان محمد محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں اور خاتم نبی ہی نے کیا مانا باپ نہیں ہے حالانکہ اللہ کا نبی جب بیویاں مائیں ہیں تو نبی تو باپ ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا روحانی باپ ہونا الگ بات ہے اور سلفی باپ ہونا حقیقی باپ ہونا الگ بات ہے محمد حمد مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں یعنی سلفی طور پہ باپ نہیں ورنہ تو ساری امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے برابر ہے اب دیکھیں قرآن کہتے ہیں ماں کا نب و در رجالی کو رجالو یہ وجہ کیا تھی کہ حضور کی تو اولاد تھی حضور کے تو بیٹے تھے عبداللہ بھی تھا قاسم بھی تھا جن کا لقب طیب طاہر بھی تھا ابراہیم بھی تھے لیکن ان میں کوئی بچہ جو ہے رجال کے مقام پہ نہیں پہنچا مرد کے مقام پہ نہیں پہنچا وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ مر رجالکم کسی مرد کے باپ نہیں باپ تو ہیں لیکن وہ تو بچے تھے وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے رسول النَّبِيِّينَ تو اس لیے ولابا فرماتے ہیں یہ بی بی زینب کی شان ہے کہ ان کی وجہ سے قرآن کی یہ حایت اتری کہ جب حضور کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے تو زید کے باپ کیسے ہوئے تو زید ابن حادثہ کے بھی باپ نہیں تو جاہلوں کا یہ کہنا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی تو یہ کہنا ہی غلط ہے حضور تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں کسی مرد کے باپ ہیں نہیں اور جب مرد کے باپ نہیں ہے تو زید ابن ہارسا کے بھی باپ نہیں ہیں لہذا اگر ان کو انہوں نے بنایا تو زبانی بیٹا بنایا تھا وہ تھا بننا بنایا تھا اور اس کے ساتھ البار فرمایا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بی بی زینب کے نکاح کے بارے میں فیصلہ کیا وہی مسئلہ ختم نبوت کا بھی ذکر اسی میں آیا وقا تمن نبی وقان اللہ بالکل ان عالی وبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو جاہلیت کی ایک رسم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے تو سید آبی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جود آپ کی سخاوت اور آپ کا تقوی اور آپ کا برہ اور آپ کی عظمت حسب اور نصب اور آپ کی کرا بدمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتی و وہ ضرب المسلفی کہ خاندان بھی ایک ہے اور حضور کی پھوپھی ذات اچھا اور آپ کی والدہ بی بی امیمہ کا بھی اتنا مقام تھا کہ جب خیبر فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خجوروں میں بطور خاص بی بی امیمہ کا حصہ رکھا تو آپ نے اپنی پھوپھی کو اتنا نوازا کہ خیبر کے کھجور میں جہاں حصے رکھے گئے تو وہاں بی بی امیمہ کو بھی آپ نے خصوصی طور پر حصہ تھا فرمایا تو اس طرح سیدہ زینب حرم نبی میں داخل ہو کے امہات المؤمنین کے مرتبے پہ پہنچی رضی اللہ تعالیٰ انہا وضاح اللہ تعالی عالم ایک دوست ہے بائیس سال پہلے وہ ہندو تھا مسلمان ہوا اس کو ساتھ رہنے والے تانا دیتے ہیں کہ تم ہندو تھے یہ بہت بڑا گناہ کسی مسلمان ہونے والے بندے کو تانہ دیا جائے یعنی یہ اتنا بڑا گناہ اس کا معنی ہے کہ تم اسی طرح شیطان کی مدد کرنا چاہتے ہو کہ پھر وہ غیرت میں آگے لوٹ جائے کوف کی طرح یعنی تم اس کو اسلام سے نکالنے کے در پہ ہو اس لیے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہوگی پہلے کچھ بھی تھا اسی طرح تم انسان ہو زندگی میں گنا نہیں کرتے توبہ کر لی بس اللہ نے معاف کر دی اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی شرابی توبہ کر لے توبہ کر لے تو اس کو تانہ نہ دو تانہ دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی مدد کر رہے ہیں اللہ نے اس کو توبہ نصیب کر دی الحمدللہ للہ سو اور جب وہ اسلام لے آیا اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے کیا ہوگا تو ایسا کہنا بالکل نجائب ہے اور جو کہتا ہے وہ توبہ کرے اور آئندہ کبھی اس کے سامنے ایسی ہی کارا تھا اس بات نہ کرے ر کا مکہ میں جو مسجد ہے اس میں حرم کی جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہاں کیونکہ سامنے صفے نظر آتی ہیں ہو جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سفے نظر آئیں میرے ایک جاننے والا پاکستان سے عمرے پہ آیا ہے لیکن اس کی بیوی بی حیض کی وجہ سے احرام کی نیت نہیں کی اور مکہ میں آ گئی جب وہ عورت حیض سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا کہ عمرہ کر لو اس نے کہا کہ نہیں اس کا بھائی مولوی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے لیے عمرہ کم, کم اس نے کر لیا ہے بس اور اس کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ مولوی ہے صرف مولوی پہ اعتراض کرنا ہے آپ کس مدرسے کا پڑا ہوا ہے مدرسے کا نام لکھو صاحب جس کی داڑی ہو وہ مولوی ہے خرے اونچی والا پکڑا جائے داڑی والا یہ کیا بات ہے ہر بات پہ ایک ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ جی مولوی ہے کیا مطلب مولوی کا آپ ڈاکٹر تو کسی کو نہیں مانتے پوچھتے ہیں کہ یہ طبیب عام ہے اخصائی اول ہے اخصائی دوم ہے یہ استشاری ہے تو مولوی ایک ایسا لفظ ہے جس کو چوہ مولوی بنا دو بارہ لوگ نے غلطی کی ہے اس کو چاہیے کہ عورت عمرہ بھی ادا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے بیوی اس کی ہے حیض کے پتے تم کر رہے ہو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی بات مستلفا سے میں اور میرے بال بچے جو سے رات کو دو بجے میں نہ آئے فجر سے پہلے کنکری ماری فجر سے پہلے کنکری تو تم نے غلط ماری باقی آ گئے بیوی بچے ساتھ سے تو جائے گا مستلفا والی دم تو نہیں پڑے گی لیکن کنکری تم نے وقت سے پہلے مار دی ہے دم پڑ گئی وزو کرنے میں سر کا مسئلہ کیسے کرے جیسے آگے لے جائیں پھر پیچھے لے جائیں اور حج بھی ہے تو پھر گردن کا بھی مسا کرے اور ہم ہے تو گردن کا مسا نہ کرے گھر میں عورتیں اگر عورت کو نماز پڑھائیں کوئی بات نہیں بس مہربانی کریں ایسا ایسا ہی وہاں بنتے بنتے مردوں کو نہ پڑھانا شروع کر دیں میرا تین بچے ہیں لیکن بیوی بی میری کمزور ہے اگر ہم بچہ کو چرسے کے لیے روک دیں جائز ہے اگر بیوی بی کمزور ہے تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے جیسے کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہے آپ کو اس کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں اور وقفہ کرنا جائز ہے ہمیشہ کے لیے بچے نہ روک جنت آٹھ ہے جہنم ساتھ ہے جہنم نہ جہنم ساتھ ہے نہ جنت آٹھ ہے یہ تو ہے دروازوں کی بات ہے تم کو پتا نہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ جہنم آٹھ ہے یا جنت سات ہے لہٰذ سب آت افوا بالکل لبا بنہا جزن مقصوم اور پھر جب ان مسائل کو تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو لکھنا بھی نہیں آتا تو ضرورت کیا ہے پوچھنے کی دعا کرو اللہ ہمیں جنت نصیب کرتے بس اس کا قرآن میں سما نہیں آتا اس کا ایسا سب آتا اسی لیے انسان جو ہے نا جب سجا کرتا ہے تو یس جا سب آتے آزاد سات آزاد سجا کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے لیے جہنم کے ساتو دروازے بند کر سکے سات آزاد جب سجا کرے گا سات طواف کے چکر کرے گا سات دفعہ سائی صفا بروا کرے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے لیے جہنم کے ساتو دروازے بند ہو جائیں اللہ نے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے کیونکہ فضل تو زیادہ ہے نا رحمت تو زیادہ ہے نا رضب سے سبقت رحمتی اللہ حقیقت